السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے خاص خاص چمکتے دمکتے اچھے اچھے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قرآن کریم سے ایک اور نبی کی کہانی بڑی ہی مزیدار ان کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی اور حضرت دعوود علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کی کہانی ہم نے کل سنی تھی حضرت دعوود علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت ہی چھوٹی عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی تھی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان بنداوت کی والدہ نے ایک دفعہ انہیں نصیحت فرمائی بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمالِ خیر سے محتاج بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے وہ معجزے Uh, جیسے کہ انہیں عظیم بادشاہت دی جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی تھی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین بھی ان کے تابع تھے ان کی بات مانا کرتے تھے ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا یعنی کہ ہوا ان کی بات مانا کرتی تھی اور آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے یعنی ہوا جو کو لیے پھرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی علم و حکمت فہم و فراست ذہانت بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو لوگ ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ تاوان کے طور پہ مدعی کو دے دیا جائے جب وہ دونوں باہر نکلے تو دروازے پر نو عمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی انہوں نے ان کا مسئلہ پوچھا اور فیصلہ سن کر دوبارہ دونوں کو لے کر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی یہ رائے پیش کروں اجازت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چڑھنے سے پہلے تھا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو حضرت داود علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس فیصلے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے سورتُ الانبیاء میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد بھی کسی کو میسر نہ ہو حضرت سلمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی دنیا کی ہر چیز چرند پرند درخت ہوا جن شیاطین آپ کے حکم کے زیر تابع تھے اور فرما بردار تھے ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی چرند پرند ہر حکم کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتے سرکش جنات جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بچاوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو ان کا تاب فرما بردار بنایا تھا اور جن جو تھے وہ آپ کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے حضرت سلمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے اگر کوئی جن فرمانی کرتا اپنی منمانی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلیمان کو جو معجزات دیے گئے تھے اس میں سے پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے پتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا یعنی کہ بحری جہازوں کے اوپر سامان بھی بھیجا کرتے تھے اور بحری جہاز بھی بنا کر بیچا کرتے تھے اس کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان کو تمام جانوروں حتا کہ چونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی چونٹیوں کے ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روننے کی خبر بھی نہ ہو یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے لوگوں کو نماز سسکہ یعنی کہ بارش کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں اللہ ان پر بارش پڑ دے یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا اب بارش ہو جائے گی ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی معلوم ہوا کہ ہد غائب ہے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا فرمایا کہ اگر ہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہ کی تفتیشی کیا وجہ تھی آپ نے جواباً فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے حضرت سلمان کا چاہتے یہ تھے کہ ہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار مل سکتا ہے اور حدود کی کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہد حاضر ہو گیا کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں میں آپ کے پاس قبیلہ صبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں سبا اس وقت جنوبی عرب یعنی یمن میں ایک مشہور تجارت پیشہ قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسائش اور سامان دیا رکھا تھا اس کا تخبی بہت بڑا تھا اور وہاں پہ ایک ملکہ حکومت کرتی تھی ہد نے کہا اے بادشاہ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے ابلیس نے ان کے امال ان کی نظر میں بہت ہی اچھے کر رکھے ہیں بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں حضرت سلمان نے فرمایا ہم اب دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دو پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں خود ہت نے حضرت سلمان کے حکم کی فوری تعمیل کی خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا روایت میں ہے کہ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی سورج کی پوجا کر رہی تھی خد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا ملکہ نے جب خط پڑھا تو فکر مند ہو گئی فوری طور پر درباری بلا لیے بلقیس کی مجلس شعرا میں کافی زیادہ ارکان تھے کہا جاتا ہے کوئی تین سو تیرہ کے قریب تھے ملکہ نے کہا اے اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرماروا سلیمان کی جانب سے ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر عطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان کے آگے حاضر ہو جائیں اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو تم جانتے ہو میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں آپ جیسا حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے ملکہ نے کہا بادشاہ تو جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں میں جنگ نہیں کرنا چاہتی میں لوگوں کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں دیکھتی ہوں کیا جواب دیتے ہیں اب بلقی نے بہت سارے تحائف اپنے ایک ایلچی جی کے ذریعے حضرت سلیمان کے دربار میں بھیج دیے ملکہ نے بہت زیادہ خط تائف بھی بھیجے تھے اور ساتھ میں ایک خط بھی تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہی کے ذریعے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے جب بلقی سہ قاسد وہاں پہنچا تو اس نے یہ سب دیکھا بہت شرمندہ ہوا حضرت سلمان نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اب تم اپنے کے ساتھ واپس جاؤ اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان کا سخت پیغام پہنچایا بلقیس ایک سمجھدار اور اقل مند خاتون تھی وہ سمجھ گئیں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بلقیس تمہاری فرما پردہ بن کر حاضر ہو رہی ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں جنوں میں سے بڑے جن نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں پھر جس شخص کے پاس ایک کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی اسے لائے دیتا ہوں جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے یہ سب میرے رب کا فضل ہے حضرت سلیمان نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا جب وہ آئیں تو پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہ وہی ہے ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت سلمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کے فرش کے جس کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی بہتا ہو پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں حضرت سلمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر بیٹھے تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آپ و تاپ سے بہہ رہا تھا بالقی کو اس محل میں لایا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب اس نے فرش دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے اور اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے اور کہنے لگی پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک بڑی عمارت بنائے اور حضرت سلیمان ان کے نگرانی کے لیے اپنی لاٹھی تھامے کھڑے تھے جن وہ عمارت بناتے رہے اسی دوران اللہ نے حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی اور وہاں کھڑے کھڑے لاٹھی کے سہارے وہ ان کا انتقال ہو گیا جن کام میں لگے رہے انہیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے سوائے ایک کیڑے کے جو ان کی لاٹھی یعنی کہ اسا کو کھاتا رہا یہاں تک کہ جو اس نے پورا اسا کھا لیا اور حضرت سلیمان نیچے گر پڑے اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اگر جن غیب کا علم جانتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی وفات کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا حقیقت تو یہی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی حضرت سلمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری موت سال بھر تک جنات سے چھپائے رکھنا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کہا جاتا ہے کہ سلیمان کی عمر 53 سال تھی جب ان کی وفات ہوئی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی وہ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور بادشاہت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ